وہ ابو النزی یقبل الطوبت عنی اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے و یافو عنی سیاحت اور ان کی بہت سی برائیوں سے افو درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں وہ یادمات اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے وہ یس نجیب الزین عمن العامل الصوالحات و عزیز من منفظ اور جو لوگ ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعبال کے اندر ترقی فرماتا ہے بل کافر اذاب الشدید اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سدا ہے ولاؤ بسط اللہ رسق کا لہباز ہی لغو اگر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت کچھ کر دیتا ہے ہر ایک کو بالکل بافراغت ہر وقت بہت سہولت رس مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے ولاؤ بسط اللہ اور اس کا لیے آباد ہی بغوف الگ ولاسدر لیکن اللہ تعالیٰ ناظر کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے ان نحو بے اعباد ہی یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وہ الندی یوند الغیث اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے ممباد ما قانتوں جب وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے وہ الندی یوند الغث ممباد ماکانتوں و یمشر و رحمتہ اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بس جاتا ہے وہول ولی الحمید اور وہی ہے جو پشت پنا ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے اسے کسی ہم کی حاجت نہیں ہے ومین آیا تھی خلق سماوات و اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق وماں بس صفی امام دا اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہے اشرات العرض ہے طرح طرح کے جاندار ہے اور پھر انسان جم اہم اضاء شا قدیر اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے ہیں آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا وماں سابق مصیبت ادی کم اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھائیف انکثیر اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ اف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے بمان تمجدین فی الحص اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر وہ خف مانی سما جس کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالی کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تدبیر ہے وہ فعالید ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کل گزرتا ہے وہ مالکم بند اللہ میں ولیم ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار و من آیا تہل جوار کل اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز ای یشا اس کے اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادمانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی ان یشا یسکن اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے پیزل روا کے دا تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے ان نفیزہ نے کل آیا تن سبار شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اور یوں میں قرن نہ بیمار کا سب ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ آف ان کثیر لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاع اور تقسیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے وہ عالم الجین یوجاد الفی آیاتنا معلوم محیث اور تاکہ انسان جان لے کے جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں کٹہجتیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہے وہی رد و قدا وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرقی کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے آٹھ آیا اقامت دین کی جد کرنے والوں میں کیا اور ہونے چاہیے اگر یہ اوساف نہیں ہوں گے تو وہ اقابت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا اس کردار کا کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ صلاتی و نسکی و مہیا و مماتی اللہ رب العالمین جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو ان کے اندر کیا اوساف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے وہ صداقت کے لیے جس دل مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے پہ خاکی میں جاں پیدا کرے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقع پر موضوع ہو سکو پہلی بات فماتی تم انشی ان فمتا الحات دنیا جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے برتنا ہے وما اند اللہ خیرم و ابکا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے للدین عامن والا رب بہن توقع ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توقع کریں یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و معافی سے ان کا کل بھی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسک ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہیں اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے اقامت دین کی جد و جہد میں لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ, وہ نیچے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا اور نمبر دو یہ کہ تبک اللہ پر یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شکلیں آئیں اب آگے چلیے ولدین یجت نبول قبائر السم اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے, بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجیے کہ یہی مضمون سورج نشا میں آ چکا ہے ان تج تنگوں قبائر امات نکران کم سات کم متخر کو مسلن دوسری مرتبہ اب یہاں آ ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سگائی کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے سگائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل سغائر تو آج خود بھی ان الحسنات سیاحت جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے فضیرہ گناہ جو معاف ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ جاتا ہے الٹا برس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی ڈزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے لیکن جو جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو یہ صورت جو ہے یہ بڑی جو سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے وہ اضافہ غزیلو ہوں یکرون اور یہ کہ اندر کبھی کئی غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامی مسیدہ نے بھی کہ وہ اما جن زن کبھی نہ شیطان وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو بھائی ماں غزے بو ہوں جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفل کے معنی ڈھانپ دینا ہے ویسے اس کے جو عام کنجیومر ہیں معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر اف کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے وہ اور بات ہے ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے ویزا ما غزل فرور تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں غفر جو ہے بغفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے تو برفر غفر کے مانی ڈھانپاہ کو ڈھانپ دینے والی شے ہے اللہ کی بخفرت اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے بلکاظمین الغذ یہ ہم پڑھ چکے ہیں صورح عل عمران میں آگے چلیے و اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا وہ پکار کون سی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے سیرے میں انعکیم الدین اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے سینے میں ولا کفر پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجیے گا جا کر تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے عقیم الدین ولافر رقوفی اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فل کا اسی کی دعوت دیتے رہیے آپ کی دعوت کابت دین کی دعوت ہو یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو کسی جزویسی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو اصل ہدف کے کامت دین فلے ظال کا فد ہو وسطیم کماؤ مرتا ولا تو کب ہوا ہو اب یہاں فرمایا ونزین استجام الرب جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا وہ آم الصلاح اور نماز قائم کی اور وہ امرحم شورہ میں نہ ہوں چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدم اٹھائیں وہ اب باہمی مشاورت سے ہوں. یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھائے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آپ و شاور ہوں فلام فافوان ہوں بس تفروں بشاور ہوں فلام حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے اس لیے کہ اس سے دل دلجوئی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر میوچل کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزوہ عہد میں یہی ہوا ہے غزوہ بدن میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بعد صاحبہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے آپ لگا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو وہ امر ہوں شور آب نہ ہوں ایک اور جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی سڑک ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے وہ دعوت دین کا کام ہو کامت دین کی جدو جوہت مما ردکلا ہوں گی یہ انفاق کا مضمون آ گیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں ولدین سے رول یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ اس دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ اتفا بلتی ہے اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش۔ کرو لیکن اقامت ہے دین کی جدوجہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا کاتلو فی سبیل اللہ کاتلو نہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے وہ لذینہ ایزاسا محمول بنگیو اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یعنی یہاں پر اب اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا مرحلہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزبۂ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فضیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کے تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ صدیا دے کر چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ وہ چڑھائی کر کے آ گئے کے اندر تو اس لیے وہاں پر آ کر جب دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں جد و آتی ہے تو اس میں ہے ولزین آئزا آسا بحم الغم ین یہ گویا کے ان دونوں مراحل کا آپس کا فر پر تفاوت ہے ولزین آئیزا سا بحم الگ یون تصور وجرا سید ان سید فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عزاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم ربشاہری صدوی ویس سروی امری واح ال یہ میں پچھلی نشست میں ارض کر چکا ہوں کہ پرانی حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس صورت مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے بہت سے مضامین تو کتاب المتشابن بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابے ہیں کافی چیزیں جو ہیں دہرا دہرا کراتی ہیں دورا مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں تو سورہ شورا کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہے وہ ایک دفعہ بدین لیجئے آیت نمبر دس آئی تھی وہ مختلف تم فی ہے بن شہین فرق ماکمیت اللہ کی حکم دینے کا اختیار اس کا ہے یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے ان الحکم اللہ ق دین القیم یہ دین قیم ہے کہ خاتمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اس کے بعد تیرویں آیت سے لے کر ویسے تو اکیسویں آیت تک یہ نو آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے لیکن میں پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہیں جس میں سے آیت نمبر تیرہ میں آیا ان نقیم الدین ولاکر رقوفی دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن دین جو اصل وحادت ہے اور اس کی قامت کی جن وجوہت اس میں تفرقہ نہیں پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے اسی بات کا حکم دیتے رہیے اور اس میں یہ کہ ان کے خواہشات کے پیروی نہ کیجیے اور اہم ترین بات آ گئی وہ عمر تو لے آبین کہہ دیجیے کہ میں عدل قائم کرنے آیا میں صرف باز کہنے والا نہیں بلکہ ادم عدل قائم کرنا یہ میرا فرد منصبی پھر اسی سلسلے کے آخری آیت جو ہے اکیسویں آیت اس میں یہ ام لہم شرکا شراؤ لہم دین مالم یادم بہل کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو اصل میں تو اللہ ہوا ہے جس نے تمہیں دین دیا ہے دین حق دیا ہے الکمل تو لکھم دین اکم وکمل اسلام دینا تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کسنے انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوسا پیدا کرنے ہیں اس میں بھی پہلی تین آیتیں سے کل آیتیں یہ آٹھ ہیں آیت نمبر 36 سے 43 تک لیکن یہ کہ پہلی تین آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و معافیہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے اصل شہب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے انسان فیصلہ کر لے کہ میں تعلیم آخرت ہوں دنیا میں رہنا ہے زندہ رہنا ہے اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے متاح ہے ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے نمبر دو تبکل اس جد و میں صرف اللہ کی ذات پر ہو اپنے وسائل پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی قوت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں نمبر تین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مشتنب ہو ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو فوہش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے ماں غزے موں یک اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے لذین استجاب ہو اور اس کے لیے پھر اللہ کالا کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التظام نماز وقام کا وہ امر ہوں بہنا اور پھر مشاورت کا انتظام اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا کھپا دینا جہاد بالمال تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہیر یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو اس کے لیے جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا مکی صورتوں میں